بسرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی الباداہ ورثہ والا تمام سامعین فرحان گرام برادرہ صاحب کو سمت سے بارش سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ ہے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو اکہتر ابلک ایک سو تیرہ ہے اور اس میں جو ہے اوراد فتح میں سے پہلا اس ملک الجبار کا لا اللہ نمبر چوالیس ہے ہاں جی یہ مقدس دعا اس کی توضیح چل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ و وصدق اوہ ونصر نثر آبدہ و از جن دہ و حضم الزاب وحدہ و لا بعدہ یہ مقدس کلمہ ہے اس میں سے پرسون جو ہے درخت نمبر چار سو ستر ابلیغ بارہ میں لا لہ للہ واہدہ کی توضیح ہو گئی تھی ابھی جو ہے وہ صدق و اس نوطے کی تھوڑا توضیع کریں گے ہاں جی لا لہ للہ وہ دو و صدقہ اس کا دوسرا جو ہے جملہ ہے جملہ نمبر دو ہاں جی تو وہ صدق آ و دو اسی لا الہ نمبر چوالیس کا حصہ ہے اس میں جملہ نمبر دو ہے وہ صدق او دہو آج کے دس چار سو اکتالیس اولی ایک سو تیرہ میں اس مقدس کلمے کے توضیع ہے وہ صدق و ودہ پھر آگے اگر پہنچے تو آگے بھی کھینچیں گے تو واؤ جو ہے وہ صدق و واؤ اور کے معنی میں حرف عطف ہے ہاں جی واؤ اور کے معنی میں اس کو ناوی اصطلاح میں حرف اطح بولتے ہیں الم ناوف کے اصطلاح میں اور کے مانا جاتا ہے صدا کا جو ہے وعدہ اس میں دو لفظ ہیں ایک صدقہ ہے ایک وعدہ ہو ہے تو صدقہ یس دک ستکن ہاں جی صدقہ یس دکھ و شدکن فی الماضی صداقہ مزار اس کا مزہ اس کا مانی سچ کہنا سچ بولنا اور صدقہ فی وعدہ تو وعدہ پورا کرنا اور صدقہ قولہ ٹھیک ثابت ہونا کس بات کا سچ اور ٹھیک ثابت ہونا یہ معنی کتاب القام و سے جدید ملحف سے صدا کا اور اس کے مشتقات کے بارے میں لکھا نمبر دو صدا یسدقو بابِ نثرس روپ سے صدقن قن بھی اس کا مظر آتا ہے صدقن قن بھی آتا ہے مستدو قدن تصدہ یہ سارے اس کے مظر آتے ہیں اس کا معنی سچ بولنا صدا اور صدقہ فی وا و واعید کے کی معنیٰ کیا ہے پورا کرنا وات اور واحد کو پورا کرنا ہاں جی تو یہ جو پورا کرنے میں یعنی وعدے کو پورا کرنے کے معنی میں المنج نمانے میں المنجد نامی جو لغت بھی یہ معنی لکھا ہے ہاں جی نمبر تین جو ہیں ارشد کو اسی لباس سے یہ جو ہیں القذب کی ضد ہے اشدق جو ہے القضب کی ضد ہے اور عربی لغات محردات راغب نامی کتاب میں جو ہے جو قرانی لغات ہے وہاں فرما دشدق جو ہے یہ القضب کی ضد ہے جیسے بہت الفاظ جیت دن کا رات جیتے صبح کا شام جیتے اسی طرح صدق جب کا جت ہے یعنی سچ اور جھوٹ اس معنی صدی یعنی سچ کذ یعنی جھوٹ جسمان اصل میں یہ دونوں قول کے متعلق استعمال ہوتے ہیں کسی بات کے متعلق ہیں یہ بات سچ ہے یہ بات جھوٹ ہے بس خواہ اس کا تعلق جو ہے یہ کول کی مت استعمال ہوتا ہے اور خواہش کا تعلق زمانۂ ماضی کے ساتھ ہو یا مشاغل کے وعدے کے قبیل سے ہو یا جو وعدے کے قبل سے نہ ہو غرض بذات یہ قول ہی کے متعلق استعمال ہوتے ہیں. یہ لفظ شدق اور کزب جو ہے قول ہی کے مطابق خواہ زمانے گزار سے متعلق ہو خواہ استغبال سے متعلق ہو خواہ کسی وعدے سے متعلق ہو یا نہ ہو لیکن جو ہے یہ شدق اور مقابلِ کذب ہے ہاں جی اور یہ قول کے متعلق باتوں کے گفتار کے متعلق استعمال ہوتے ہیں سچ اور جھوٹ گفتار سے ملبوط ہے قول سے ملبوط ہے چنانچہ ارشاد بالی تعالی ومن اسد کو من اللہ قلعۂ سر نثار نمبر ایک سو بائیس ہے اللہ فرمات ومن اور کون ہے ازدک زیادہ سچ بولنے والا زیادہ سچا من اللہ اللہ سے کیلاً گفتار کے لحاظ سے تو میں ازدق و قیل کے ساتھ ہے ان خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے خدا سے زیادہ بات کرنے میں سچا کون ہو سکتا ہے گفتار میں سچا کون ہو سکتا ہے ہاں جی اور اسی طرح جو ان نکان صادق سعد کل قرآن پاک میں ہے سورہ نمبر سولہ نمبر چون میں ہاں جی بے شک وہ وعدے کے سچے تھے ان نکان صادق سعدق میں طالب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی اس طرح کے پہلے دعائیں معلومات ہیں کہ بے شک وہ اللہ کے نبی حتِ اسماعیل کے تعلقات میں کہ وہ وادوں کے سچے تھے ہاں جی تو اس کا حوالہ سورہ نمبر سولہ ہے عید نمبر چوند ہے اس کا تو اس کے معنی محردات راغب کے حوالے سے یہ صدق کے جو ہے معنی جو انہوں نے بیان کیا آپ کو پہنچایا تو تو اس لغوی بحث سے جو ہے ہمیں جو المنجد میں جو بیان کیا ہاں جی اور قاموس و جدید میں اور اس قرآن لغت میں ان سب کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوا کہ سادہ کا یعنی سچ کہنا سچ بولنا ہاں جی صدقہ یعنی اس نے سچ کہا سچ بولا یہ معنی جب ماضی کے معنی میں تو وعدہ پورا کرنا یہاں دعا میں سچ کر کے دکھانا اور پورا کرنا دونوں مناسب ہیں یہاں دعا میں سچ کر کے دکھانا ہاں جی اور وعدہ اور پورا کرنا صدقہ وعد یعنی وعدوں کو پورا کرنا یہ دونوں معنی یہاں مناسب ہیں تو صدقہ وعدہ یعنی اللہ نے اپنے وعدہ سچ کر کے دکھایا ہاں جی اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا دونوں معنی یہاں پر درست سے اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے اللہ کے کی وعدے ہمیشہ اللہ وعدے میں وعدہ پورا فرماتے ہیں ہاں جی قرآن اور بھی تو انخلی فورنیات اللہ ہرگز اپنے وعدوں کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے جس چیز کا وعدہ کیا وہ کر اللہ تعالیٰ چونکہ کرنے پر قادر ہے اللہ کے کوئی معنی نہیں کوئی رکاوٹ نہیں اللہ کر کے دکھاتے تو سزق وعدے اللہ نے اپنا وعدہ سج کر کے دکھایا یا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا دونوں معنوں سے تو اس دعا کی تصدیق جو ہے یہ کہ اللہ نے ہمیں صدق وعدہ ہو لا اللہ کے سوا کوئی محبت نے لا اللہ واہدو اور وہ اکیلا ہے وہ صدق و ہو اور اس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا جو ہماری دعا کے اندر ہے نا اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو یہ دعا کی تجدید قرآن متعدد آیات سے ہوتی ہے سدا وعدوں کہ اللہ اپنے بندوں کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہاں جی بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے جو کیے ہوئے وعدہ سب پورا کرنے کا تاکید حکم حرمت ہے اللہ کے بندوں کو جو وعدے تم آپس میں کرتے اس کو بھی پاک پورا کرنے کا حکم ہے جو وعدے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہاں جی کہ اللہ اپنے بندوں کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نیز بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے دونوں وعدے کو جو سب کو پورا کرنے کا تاکہ حکم بتا اللہ خران پانگے کبھی ہے او ہو بیاہ دی او پھی بیاہ دکھوں تم لوگ میرے وعدوں کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدہ پورا کروں گا ہاں جی ہاں تو اللہ نے میں تم جو ہے نعمات پر روزہ رکھو نعمتوں کو میں نعمتوں کو شکر کرو تمہیں تمہیں جانب داخل کروں گا تمہیں دنیا میں نہ نعمتوں سے نوازوں گا تو یہ سب کہ اللہ کے وادی بندے کا معدہ ہے تم میرے اوہ بیاد وہیادوں تم میرے وعدوں کو پورا کرو تو میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا اللہ کے وعدے ہیں ہاں جی کہ اس میں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے ساتھ کیوے وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا اس طرح فرمایا و او ہو بلاحد ان علاحد کا نہ مصولہ یسور جو ہے اسراء نمبر چھتیس سے ہاں جی پندرہویں بارہویں لحمت تم اپنے وعدوں کو پورا کرو ان علاحد بے شک وعدے کا نمولہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم اپنے وعدوں کو پورا کرو بے شک وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم وعدوں کو پورا کیا کرو ہاں جی وعدوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو اس کو پورا کرنا پڑے گا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اس کو پورا کرنے ہوگا کیونکہ وادوں کے بارے میں کل قیام آدمی ضرور پوچھا جائے گا تو اس آج میں اللہ نے بندوں کے آپس کے وعدوں کو پورا کرنے کو کم دیا اور یقیناً اللہ خود کے ساتھ کے وعدے بھی میں شامل ہیں اور سورہ توبہ نمبر 11 میں اللہ تبار و تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ مجھ اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ وعدہ وعدہ وفا کرنے والا ہے مجھا اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ وعدہ وفا کرنے والا ہے سراعت توبہ نمبر ایک اللہ فرماتے ہیں من اوا بہد من اللہ کون زیادہ وفا کرنے والا زیادہ پورا کرنا اپنے وعدوں کو اللہ سے تو جواب یہی ہے کہ اللہ سے بھر کر کوئی بھی زیادہ وعدہ وفا پورا کرنے والا نہیں اللہ ہی ہیں جو سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے ہیں ترجمہ کون اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے تو یہ استفام جو اس کو استفامی انکاری ہے ہاں جی تو جواب یہ ہے اللہ تیر سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کوئی بھی نہیں تو یہ سب سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا یہ جواب ہے اس کا اللہ کو دینے والا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ وعدہ کو وفا کرنے والا نہیں ہے اور یہ مسلم بات ہے بس ان آیات کو مد نظر رکھنے سے معلوم ہوا کہ بلا شک و شبہ جو ہمارے اوراد میں ہوا سادا وعدہ ہو اور اللہ نے اپنے وعدوں کو سچ کر کے دکھایا اللہ نے اپنے وعدوں کو سچا کیا تو صدقہ وعدہ کو دل و جان سے تصدیق کرتے ہوئے ہمیں جب آپ صدقہ وادہ ہو اور اللہ نے اپنے وعدے کو سش کر کے دکھایا ہاں جی اس مقدس دعا کو دل و جان سے تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے تمام وعدوں پر پورا پورا یقین کریں ہمیں چاہیے اللہ نے اپنے انبیاء علیہ السلام سلام اور ممنین کے ساتھ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں جتنے بھی وعدہ ہے وادہ نصرت یعنی مدد کے وعدے اللہ نے کیے و فاتح و فاتح کیا ہاں جی تو وعدے پورا کیا اور فتح کیا سب پورا سب پورا فرمایا ہے ہاں جی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مومن کے ساتھ ان کے دشمنوں کے مقابل میں جتنے بھی وعدے نصرت و فتح کیا ہاں جی فتح کی وعدے دیے تم یہ کام کرتے تو ہی فتح ہوگا اور تم اللہ کی مدد کو اللہ تمہاری مدد کرے گا تو یہ سب وعدہ اللہ نے پورا فرمایا اور انبیاء و مومنین کو مدد فرمائے اور انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دلایا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو اللہ نے گلزار بنایا موشا علیہ السلام کے لیے دریا کو شک کیا اور آپ اور آپ کے پیروکاروں کو نجات دلایا اس طرح اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑے کے جال کے ذریعے بچا لیا ہاں حضرت کے وقع پر غار اور کے دانے پر مکڑے کے جال بچھا گیا دشمن وہاں پر آ کے واپس چلا گیا اور جنگ بدیر میں جو نسرت سرمایہ قرآن گواہ ہے تو تین سو تیرہ آپ کے ثابت ہے ہاں جی مجاہدین مسلمان جو ہے ان کے پاس کوئی جنگی سر سامان بھی نہیں تھے لیکن جو اس طرح دشمن بالکل حاصلہ سے لیس تھا اور ان مسلمانوں سے تین گنا زیادہ تھا اور ایک ہزار سے زائد تھے یہ تین سو تیرہ تھے لینا اللہ نے اس کو مسلمانوں کو زبردست فتح الصطا فرمایا اور کافروں کا جو اس میں ستر نفر مارے گئے کفار میں سے اور جو ہے ان کے ستر اسیر پکڑے گئے ہیں جن کو بری طرح شکست ہوا لہذا صدق وادہ کو جو اس اولاد کا حصہ ہیں لا لال وحدہ و صدق وادہ اللہ کے ساتھ کوئی معذ نے واقعہ ہے ہاں جی اور, اور اس نے اپنے سارے وعدے سچ کر کے دکھایا اس مقادر دعا کو دل و جان سے پوری عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں ہاں جی پڑھتے رہیں پورے عقیدت کے ساتھ تاکہ اللہ کی نصرت و رحمت جو ہے ہمارے شامل حال ہو شامل حال رہے اللہ تعالیٰ کی ہاں جی تو یہ ایک پیراگراف جو ہے ہاں جی ہوگی اس دعا میں سے کہ وہ صدق آ واہ د ہو لا و دہ و صدقہ واہ اور اس کے تیسرا جملہ جو ہے وہ نسر آب ہو ہاں جی تیسرا جملہ یہ و نسر آم اس میں ابھی دو لفظ نسر آ ہے اور دے واہ اور کے معنی میں ہاں جی حرفات نسر انسر نصرتَََََََََََََ كى منى مدد كرنا آب د اس کا جاب دن اس کا خو ضمیر مداخلے ہیں یہ بات اس کے جم ہے بندہ انسان ہاں جی آزاد ہو یا غلام انسان کو آپ کہتے ہیں آزاد ہو یا غلام یا بندہ جو غلام ہے اس کے معنی میں آتا ہے ابد ال جمع آتے غلام محکوم ضد حر کے مقابلے میں آتا ہے ایک دفعہ اب آپ کے ایک معنیٰ بندے کے معنیٰ میں ہے غلام کے معنی میں نہیں ہے اور انسان کے معنی میں خواہ و آزاد ہو یا غلام اور کبھی عبد العبید اس کی جمع عبید آتا ہے تو اس کے معنی غلام کے معنی معت ہے ذرح اور محکوم جو کسی کے ماتا تھے حر کے مقابلے میں ضد حر ہے یہاں دعا میں پہلا معنی مراد ہے یعنی بندے کے معنی میں اب تو اپنے بندے کا اپنے اعتماد گذاف بندہ بندے کے معنی میں تو تجمش کیا ہوا اور اس ذات نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اللہ نے و نثرا ہو چونکہ یہ پہ حمل خود کی دعا ہے تو آپ آئیے فرماتے ہیں اور اس اللہ نے جو ہے اپنے بندے یعنی مش محمد کی مدد کی ہے مراد ہے اور پاکزات نے اپنے بندے محمد کی مدد کی ہے اور اس نے اپنے بندے کو نصرت دی یہ انس نے ہم ہمتد میں لکھا اور اس نے اپنے بندے کو نصرت دی ہاں جی تو یہ دعا ان تمام غیبی امدادوں کی طرف اشارہ ہے وہ نثرا ابدہ ہو ہاں جی یہ دعا اللہ نے اپنے بندے نے اللہ کی پیارے نبی کی مدد کی تو یہ دعا جو ان تمام غیبی امدادوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے اپنے پیارے رسول رسم کو آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ نے کیا اور مقاور جو ہے اور ہر مقام پر اور ہر مقام پر جو ہے ہر مقام پر آپ کو اللہ آ, اللہ نے جو ہے آپ کے دشمنوں پر غلبہ و فت ظفر سے نوازا ٹھیک ہے کے مقابلے میں جو ہے تو جو اللہ نے اپنے پیارے رسول یعنی اس واپ ہو یہ دعا ان تمام غیبی امدادوں کی طرف اشارہ ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے رسول سلم کو آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں کیا اور ہر مقام پر آپ کو اللہ اللہ نے آپ کے دشمنوں پر غلبہ و فت و ظفر سے نوازا ہاں جی مثلاً جنگ بدر میں جنگ خندہ خیبر میں فتح مکہ وغیرہ ان تمام جنگوں میں اس کے علاوہ بھی تمام جنگوں میں اللہ نے آپ کو مدد کیا تو ان امدادوں کی طرف اشارہ ہے تو وہ نصرہ ابدا ہو اس کے علاوہ باقی جو پیراگراف انشاءاللہ آنے والے درسوں میں آپ لوگوں کو دے دیں گے